فلمی عاد ولا کل یقوی واہ امر کا نمک لیا کا منحل کا تمّیہ منحیہ امدینہ و ان اللہ علیہ سمی اد ان تم بالعدب دنیا جب تم قریب والے کنارے پر تھے وہ بالدبہ دلکسوا اور وہ دور والے کنارے پر تھے وہ رقب من اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا ول و طواعت تم لخطلف اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تو ضرور وقت مقررہ کے بارے میعاد کے بارے آگے پیچھے ہو جاتے ولا قلّیہ قلی اللہ عمرانکانہ مفلع اور لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا لیہ من حل کا تاکہ جو حلاک ہو وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو و یہ منحیہ اندیینہ اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے وہ ان سمیع القریم اور یقیناً اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معرکۂ ودرالقبر کا محلِ وقوع ذکر کیا ہے اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جس ارادے سے نکلے تھے کہ ہمیں وہ قافلہ مل جائے جو نہایت قیمتی ہے ساد و سامان لے کر ابو سفیام کا قافلہ شام جا رہا ہے تجارتی مال لے کر وہ ہمیں مل جائے اور اس کے محافظ تیس یا چالیس شخص ہیں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں لڑائی کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا تم میدان بدر کے اس کنارے پر تھے جو مدینہ کے قریب تھا اور قریش ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ اسی میدان بدر کے مدینے سے دور والے کنارے پر تھے مطلب ایک ہی میدان میدان بدر کے ایک کنارے پر تم پہنچ گئے اور ایک کنارے پر قریش ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ پہنچ گیا ورق و اص اور جو قافلہ جس کے پیچھے تم نکلے تھے وہ تو تم سے نیچے تھا وہ انہوں نے راستہ تبدیل کر کے ساحلی راستہ اپنا لیا تھا سمندر کی طرف چلے گئے تھے جہاں اس وقت تمہارا پہنچنا ممکن نہیں تھا اور تم اور قریش یعنی ابو چہل کا لشکر بھی اور مسلمان بھی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے یا پیشگی ارادے کے بغیر ایک ہی وادی کے دو کناروں پر آ جمع ہوئے تھے نہ انہیں تمہارا علم تھا اور نہ ہی تمہیں ان کا علم تھا کہ وہ ادھر آ رہے اور وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق و باطل کا ٹکراؤ کر کے حق کو واضح کر دے اگر تم اور قریش جگہ آپس میں طے کر لیتے وقت طے کر لیتے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پہ مقابلہ ہو جائے لوت تم لخط تم پھر آ اگر ایسا کر لیتے تو وعدے پر پہنچنے میں کمی بیشی ہو جاتی یا پھر تم اپنی تعداد اور تیاری میں کمی کی وجہ سے نہ پہنچتے یا کفار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا داد اللہ کی طرف سے عطا کردہ روب کی وجہ سے نہ آ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے روب بھی رکھا تھا کفار کا ایک مہینے کی مسافت سے ہی دشپن پر روک تاری ہو جاتا تھا تو اللہ سبحانہ محبت علیٰ کا ارادہ تھا کہ تمہیں این ایک ہی وادی میں ایک ہی جگہ لا کے جمع کرے تاکہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو جائے لیا قلی اللہ عمر قانو اللہ اللہ کیا کرنا چاہتا تھا لیا علی کا منحال کا اندینہ تاکہ جو ہلاک ہوتا ہے وہ واضح دلیل پر ہلاک ہو کہ کفار اتنی کثرت اور تیاری اور مسلمانوں کی دوسری طرف قلت اور بے سروسا سامانی اس کے باوجود کافر کثیر بھی ہیں تیار بھی ہیں لڑائی کی نیت سے آئے مسلمان قلیم ان کے مقابلے میں تھوڑی تعداد میں ہیں اور لڑائی جنگ کی نیت سے بھی نہیں آئے بلکہ وہ تو تجارتی کافلہ لوٹنے آئے تھے جس کے محافظ چند ایک لوگ تھے اور اس کے باوجود مسلمانوں کی فتح کے ساتھ کفار پر حجت پوری ہو جائے کہ اتنی قدیم تعداد اور بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمان فتح یاب ہوئے اس سے اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی کافر کفر پر برقرار رہتا ہے تو دلیل دیکھ کر کافر رہے اور ہلاکت میں پڑے اور جو مسلمان ہو تو وہ بھی دلیل دیکھ کر مسلمان ہو اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے وہ ان اللہ علیہ سمیع علیم اور اللہ تعالی یقیناً خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ادری کا ہم اللہفی منامی کا کلیلہ جب اللہ تعالی تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں ولا کہ ہم کثیرا اور اگر وہ آپ کو دکھلاتا زیادہ تعداد میں لافشیل تم تو تم ہمت ہار جاتے والا تنازع تم فل عمر اور تم ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے ولا کم اللّہ سلم لیکن اللہ نے بچا لیا انداط صدور یقیناً و سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ کافوں کی تعداد زیادہ نہیں اور یہی خبر عام نے مسلمانوں کو دی صحابہ کرام کو جس کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ میں ہمت اور ثابت قدمی پیدا ہوئی کہ وہ تھوڑے سے ہیں ہم ان کو ایسے رگڑ جائیں گے یہاں ایک اشکار پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور وحی کے لیے سچا ہونا ضروری ہے وحی خلاف واقعہ نہیں ہوتی پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر خواب میں تھوڑے کیوں نظر آئے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اس لحاظ سے سچا تھا کہ بعد میں ان کافروں میں سے کئی مسلمان ہو گئے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل تھے تو فرشتوں کی تعداد کو ساتھ ملا کے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی یا پھر تیسرا معنیٰ یہ بھی ہے کہ معنوی طور پر وہ مسلمانوں کے مقابل بہت کم تھے یعنی اخلاقی اور روحانی طور پر ان میں قوت و طاقت نہیں تھی بظاہر وہ بہت تھے لیکن میدان کاردار میں صوبات ثابت قدمی استقلال اس میدان میں وہ کمزور تھے اور مسلمانوں سے کم تھے تو گویا وہ تعداد میں بھی کم ہی تھے اللہ صفا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں اور اگر آپ کو خواب میں نظر آتا کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو پھر کیا ہوتا اللہ فشیل ان کا روب اور خوف تمہارے اوپر بیٹھتا ہمت ہار جاتے والا تنازع تم فل اور کوئی کہتا لڑو کوئی کہتا نہ لڑو وہ بہت زیادہ ہیں ہم بہت کم ہیں ولا کن اللہ, اللہ وسلم لیکن اللہ تعالی نے سلامت رکھا یہ لڑائی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا ہمت ہارنے کا موقع اللہ نے نہیں دیا اور نہ ہی آپس میں لڑنے جھگڑنے کا اللہ نے مسلمانوں کو موقع دیا بلکہ وہ یکسو ہو کے کافروں کے خلاف لڑے وَإِذْ عید یوری کمو فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا فی فِي أَعْيُنِهِمْ اور جب وہ تمہیں جس وقت تم ان کے مقابلے میں اترے ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا لقدی اللہ غمرن كَانَ مَفْعُولًا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا وَإِلَى وہ تُرْجَعُ ترجم اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں پہلا واقعہ جو پچھلی آیت میں ذکر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کا تھا اب جو اس آیت میں ذکر ہے یہ عین میدان جنگ کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان کافروں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے لڑائی شروع ہونے سے پہلے حصہ بندی ہوئی جنگ ہونے والی تھی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو کافر مسلمانوں کو تھوڑے نظر آ رہے تھے حتّیٰ کے بعد نے ایک دوسرے سے پوچھا تمہارے خیال میں یہ کتنے ہوں گے تو کسی نے کہا ستر کے قریب ہوں گے یعنی وہ ہزار کی تعداد میں تھے اور مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے یوں نظر آ رہا تھا جیسے بس یہ ساٹھ ستر ہیں زیادہ نہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بھی تائید ہوتی ہے اور یہ بھی وعدے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کی آنکھوں میں تھوڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کی ہمت بڑھ جائے ان کا جذبہ بڑھ جائے کہ یہ تھوڑے سے ہیں آمر کو ایسے ہی کار ہے کہ اور کافروں کو دکھا رہا تھا کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں کافروں کو اس لیے دکھا رہا تھا وہ کلکمفی آئی نہیں ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا دکھا رہا تھا اس کا سبب یہ تھا تاکہ کافر تمہیں تھوڑا سمجھیں اور لڑائی کرنے سے گریز نہ کریں اور زیادہ تیاری کی ضرورت بھی نہ سمجھیں کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے زیادہ تیاری کی ضرورت ہی نہیں وہ تھوڑی تیاری سے ہی وہ حملہ اگر ہوں اور اس کے مقابلے میں مسلمان ڈٹ کر جم کے لڑیں للیقلی اللہ عمر قانتا تاکہ اللہ جس کام کو سر انجام دینا چاہتا ہے وہ ہو جائے یہ شروع کی بات ہے آغاز کی یعنی ابھی جس وقت جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت کا یہ منظر ہے اور پھر جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر اللہ سبحانہ ہوا تو نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگ سے پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو انہیں آنکھوں سے نظر آنے لگا کہ یہ ہم سے دگنے ہیں جیسے سور عالیہ المران بلّہ نے ذکر کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی اور جنگ شروع ہونے کے بعد کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آئے تو ان کی حوال کر گئی ہمت ہار گئے جس کے نتیجے میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور کافر جلد ہی شکست کھا کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں کے حوصلے بدستور بلند رہے لیقدی اللہ عمر قان یعنی کہ اسلام کی فتح اور کفر کی شکست ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر موجزانہ دلیل قائم ہو جائے وہ عید اللہ ترجامور یعنی وہی اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور پھر جب اصل اختیار ہر چیز میں اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کو حاصل ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اسی کو اپنا مقصود بنائے یا ایل دینا امن قی تم فنبوتھو بلکہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو جاؤ یعنی لڑنے کے لیے تو جمے رہو فسبو ثابت قدمی اختیار کرو ودقر اللہ کا زیرہ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اللہ اللہ متفل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ لکھا کا مطلب ہوتا ہے ملاقات لیکن یہ اکثر لڑائی کی ملاقات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور فعطن یہ فع سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا جماعت کو فعا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے لوٹتے ہیں کہیں پر بھی ہوں جو جماعت ہوتی ہے اکٹھ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آتے ہیں تو قرآن مجید میں لفظ فع زیادہ تر یہ لڑنے والی جماعت کے لیے استعمال ہوا ہے خواہ وہ جماعت مسلمانوں کی ہو یا کافروں کی ہو جیسے کہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے کہا ہے کم فطن تلیلطن غلط فن کثیر عطن بعید اللہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں کتنی ہی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے اب فیا قلیلہ سے مراد مسلمانوں کی جماعت اور فیا کثیرہ سے مراد وہ کافروں کی جماعت یعنی فیا کا معنی جو ہے وہ جماعت ہے لڑنے والی پرانے مجید میں اسی معنی میں یہ استعمال ہوا ہے سورہ عالمگان میں بھی سورہ کاف میں بھی اسی طرح کا معنی اللہ نے استعمال کیا ہے لفظ فیا کا اس آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دشمنوں سے لڑنے کے آداب اور دلیری اور شجاعت کے طریقے مسلمانوں کو سکھائے ان میں سے پہلی چیز ثابت قدمی ہے اور ڈٹے رہنا ہے کیونکہ اس کے بغیر جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ثابت قدمی سے مراد ہے کہ انتہائی بے جگری سے بندہ لڑے تو پیچھے جو گزری ہے آیت صورت انخوا کے شروع میں آیت نمبر سولہ کہ اللہ متحرفیلا کہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں لیکن پینترا بدلنے کے لیے یا دوسری گروہ کو کمک فراہم کرنے کے لیے بندہ ہاتھ کے دوسری طرف جاتا ہے تو اس کا اللہ نے جواز رکھا ہے یہ ثابت قدمی کے خلاف نہیں ہے وہ بات بھی کیونکہ یہ بھی ثابت قدمی کے اندر ہی شامل ہے جنگی تال چال کے طور پر ایک طرف ہونا یا پیچھے ہٹنا فرار نہیں بلکہ اس کو ثابت قدمی ہی کہتے ہیں دوسری چیز جو اللہ تعالی نے کہی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کا بسرت ذکر فسبو ثابت قدم رہو بس اللہ کا اور اللہ کا بھرپور ذکر کرو کثرت سے ذکر کرو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی عبادت کے لیے کثرت کا حکم نہیں دیا کسی بھی عبادت کے لیے بہ صدقہ کرو بکثرت نماز پڑھو بکثرت رودے رکھو بکثرت حج مرا کرو کہیں نہیں کہا صرف اور صرف ذکر کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ بہ اللہ کا ذکر کرو ذکر کے لیے اللہ نے کثرت کا مطالبہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یہاں پر بھی اللہ سبحانہ خیال نہ نے اسی بات کا مطالبہ کیا کہ جنگ کے دوران بھی بدقول اللہ کا ایک تو ثابت قدم رہو دوسرا اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو کیونکہ فتح و نصرت کا انحصار ظاہری اسباق پر نہیں ہوتا بلکہ دل کی استقامت اللہ کی یاد اور اس کا حکم بجا لانے پر ہے اسی لیے تعلود کے ساتھیوں نے دشمن سے لڑائی کے وقت یہ دعا کی تھی ربانہ افریق علینہ اے اللہ ہم پر صبر اندیل دے ہمارے قدم پختہ کر ثابت رکھ اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی اور صحابہ کے رام اللہ اللّہ علیہ و جمعین نے بدر اور دوسرے مقامات پر نہایت آجزی سے اور گریزاری سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا کی مدد مانگی اللہ کو یاد کیا مسلمان تھوڑے بھی ہوں اور وہ اللہ تعالی سے مدد طلب کریں تو وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ کامیاب ٹھہرتے ہیں اور اگر مسلمان زیادہ ہوں تو تب بھی وہ اپنی طاقت اور کثرت کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں کیونکہ خط اور نصرت اور کامیابی اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے وہ عطیل اللہ علیہ رسولہ اور اللہ کی اطاط کرو اور اس کے رسول کی اطاد کرو وال اور آپس میں تنازع کرو خطف شہ تم ہمت ہار جاؤ گے و تدہ ریخم اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی رو ختم ہو جائے گا وسپرو اور صبر کرو ان اللہ مرصابرین یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں یہ تیسری ہدایت ہے جہاد میں جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کی وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہر حال میں لازم ہے مگر میدان جنگ میں اس کی اہمیت کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سی نافرمانی فرمانی بسا اوقات نا تلافی نقصان کا باعث بن جاتی ہے جیسا کہ جنگ عہد میں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تیر دادوں نے اس درے کو چھوڑا نیچے اترے تو اسے مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا ستر مسلمان شہید ہو گئے اگرچہ ردوائے عہد میں بھی بالآخر کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطا حسرت اور کامیابی عطا کی لیکن اس سے بہرحال نقصان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا تو اسی لیے یہ حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو والا تنازعہ اور آپس میں نزاع نہ کرو آپس میں جھگڑا نہ کرو اختلاف نہ کرو ورنہ فتح کے بعد شکست نظر آنے لگے گی جس سے فتح شیل حکم تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی اور تم ہمت ہار بیٹھو گے تمہاری ہوا جاتی رہے گی یعنی تمہارے درمیان پھوٹ دیکھ کر دشمنوں کو موقع ملے گا دشمنوں پر سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور وہ تم پر غلبہ پانے کے لیے اپنے اندر جرت محسوس کرنے لگیں گے تو آپس میں اختلاف اور تنازع یہ دشمنوں کو غالب کرنے کا سبب بن جایا کرتا ہے اور مسلمانوں کے روب کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے لہذا فلا تناز تنازع والا تنازع آپس میں اختراق نہ کرو مگر نا فتق شالوت ہماری حکم تمہارے اندر گزدنی آ جائے گی اور تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی یعنی روک تمہارا ختم ہو جائے گا اس بات کو سامنے رکھا جائے تو اس وقت ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اور جس طرح عالمی حالات ہیں ان کے تناظر میں یہ بات بڑی واضح ہو کر سمجھ آتی ہے کہ اخواج پاکستان کے خلاف پراپِ گندہ کرنا اور ان کے بارے میں اختلاف رائے رکھنا اور طرح طرح سے ان کو الزام دینا یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے اس حکم کے بھی خلاف ہے والا تنازع الفطفشم اس وقت کافر تو مسلمانوں کو کاٹ کھانے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں اور ان کا بس نہیں چڑھ رہا اور پاکستان کی جو آرمی ہے وہ بھی دیکھیں گے دو لاکھ کے قریب تو ملک کے اندر ہی جگہ جگہ پہ مصروف ہے اور پھر یہ الیکشنوں کے دنوں میں مزید وہ مصروف ہو جائے گی ملک کے اندر ہی تو یہ موقع ان کو ایک بڑا بہترین مل جائے گا کافروں کو اگر آپس میں انار پھیلائی گئی لڑائی جھگڑا اور اختلافات اور فطرہ کو ہوا اگر دینا شروع کر دی گئی جس طرح بعض لوگوں کی تقریب کاری کا ایک اندازہ سامنے آ رہا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے وسفی اور پانچویں ہدایت اللہ نے کی ہے کہ صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا خاص ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا عبداللہ ابن ابھی آفر رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا زہر کا وقت ہو گیا کہ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں دشمن سے بدھ بھیڑ ہو جائے تو خوب ڈٹ کے لڑو لیکن دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو لیکن اگر بدھ بھیڑ ہو جاتی ہے تو پھر صبر کرو اور ڈٹے رہو وہ جنت تختہ ضلع سیوف اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجمعین میں وہ شجاعت صبر اور صبع اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فرما برداری تھی جو نہ اس سے پہلے کسی قوم کو حاصل ہوئی نہ بعد میں ہوگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت اور آپ کی اطاعت سے شرق و غرب کے تمام ممالک پر قبضہ کر لیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسلام کا حریرا چار دھانگ عالم میں لہرانے لگا تھوڑی تعداد کے باوجود وہ سب پر غالب آئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہو گیا دین غالب ہو گیا تمام تردیان پر تقریباً تیس سال کا عرصہ لگا یا شاید اس سے بھی کم اسلامی ممالک مشرق سے مغرب تک پھیل گئے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وَلَا مِن بَطَرًا النَّاس عَن وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ <محیط> اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تکبر کے ساتھ اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور جو وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا تھا مسلمانوں کی لڑائی میں ثابت قدمی اور ذکر الہٰی کا کی کثرت کا حکم دینے کے بعد اب کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ نے منع کیا پہلے بتایا کہ یہ کام کرو اور اب بتایا کہ یہ کام نہ کرو ان لوگوں کا جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے ان سے خراق ابو چہل اور اس کا لشکر ہے یہ بڑی یکر اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے نکلے تھے لوگوں کو اپنی شان و شوقت اور شجاعت دکھانے کے لیے بھائی سدون سبیلّہ اللہ. اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے یعنی اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے نکلے تھے کہ مسلمانوں کی ایسی تیسی وہ ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹ رہے ہیں ہم ان کو مل جائے بیٹ کر دیں گے صفائی ہستی سے مٹا دیں گے اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ یہ نکلتے تھے اور جبکہ مومن صرف اور صرف اللہ کا دین غالب کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے یہ نتیجہ ہوا کہ شان و شوقت کا اظہار فخر اشعار اور شراب نوشی کی محفلوں کی بجائے انہیں موت کے پیالے پی کر اور جلت اور رسوائی اور دردناک مصیبتوں کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے تین دن تک وہاں میدان میں قیام کریں گے اور شرابیں پی جائیں گی ناچ گانے کی مجرسیں ہوں گی پورا جشن منایا جائے گا اور جشن کی پوری تیاری کر کے آئے تھے یہ یعنی کاف کو اپنی فتح کا کامل یقین تھا کہ ہم مسلمانوں کو ایسے ہی کاٹ کے رکھ دیں لیکن اللہ سانہ تعالیٰ نے منظر ہی بالکل بدل دیا ان کے ستر مارے گئے اور ستر قیدی ہو گئے اور جو مارے گئے ان کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا بدبو پھیل رہی تھی اور ان کو اٹھا کے کنویں میں ڈالا گیا تاکہ ان کی بدبو نہ پھیلے یہ لوگ گویا اپنے رنگ کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے نکلے تھے اور اللہ تو قادر الکا ہار ہے اس کے احاطے سے تو کوئی چھوٹا بڑا عمل ان کا باہر نہیں تھا اس نے اس کے آگے ان کافروں کی کیا پیش جانی تھی خندق کے موقع پر مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا کہتے ہیں جا سخینہ قیتو غالب و سخینا یعنی قریش سخینہ کمانا قریش قریش اپنے رب کے مقابلے کے لیے آئے اپنے رب پر غالب آنے کے لیے غلطی لیکن عن قریب اس زبردست غالب کا مقابلہ کرنے والا یقیناً ہر صورت مغلوب ہی ہوتا اللہ کے مقابلے میں اتنے ہیں اللہ سے کون جیتتا ہے محمد شعیط اور مالا ہوں و کالا لا کمل یوم امر اللہ لا غالبال یومناس و اِنّی جارالقم اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے وہ انی جارالقم اور میں تمہارا ہمتی ہوں فلم فطان نقا فلاب اور جب اس نے دونوں جماعت دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا وکالہ اینی بری ہوں اور کہتا ہے کہ بیشک میں تم سے بری ہوں اِن آرام اعلیٰ تعاون یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے انی احاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں والدید القاب اور اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ شیطان مشرقوں کو بھڑکا کے لے کے آیا تھا میدان میں لڑنے کے لیے بزید الحم الشعتان الرمٰ شیطان نے ان کے اعمال مشرق ہو کے ان کے لیے مزین کر دیے شیطان کے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرنے انہیں ان کے غالب ہونے اور اپنی حمایت کا یقین دلانے کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض مفسرین نے نقل کی ہے کہ قریش بنو کی نانا کی وہ دشمنی تھی قریش اور بنو کی نانا آپس میں یہ ان کی دشمنی تھی اور انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ پیچھے سے ہم ہاں پہ حملانہ کر دیں تو شیطان نے ان کے سردار سوراتا بن مالک بن جرشم کی شکل اختیار کی قریش کو تسلی دینے کے لیے بنوکینانہ کا جو سردار تھا اس کی شکل اختیار کی اور اس کی شکل بنا کر ان کی طرف سے قریش کو بے فکر ہو جانے کا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا اور اپنے لشکر کو بھی ساتھ لے کر آیا مگر بدر میں جب مسلمانوں کے ساتھ جبریل علیہ سلاۃ وسلام کو اور فرشتوں کو شیطان نے دیکھا تو الٹے پاؤں یہ الفاظ کہتا ہوا بھاگا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں اللہ سے ڈرتا اب اس کو ڈر لگنے لگا کہ فرشتوں کے ہاتھوں کہیں میں بھی مارا نہ جاؤں اللہ کے اللہ نے اس کو چھوٹ دی تھی ادا یوں باسوم لیکن ایسا رو تاری ہوا کہ وہاں سے یہ وہ کھڑا ہوا بعد مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ شیطان انسانی شکل میں نہیں آیا بلکہ یہ باتیں مسوساں کے طور پر ان کے دلوں میں ڈالنی کہ میں تمہارا حمایتی ہوں یعنی جن بتوں اور خداؤں کو تم پوچھتے ہو وہ ہر طرح سے تمہاری حمایت اور مدد کریں گے اور اس وقت تم اتنی تعداد اور قوت میں ہو کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اپنے بتوں اور خداؤں کے بھروسے پر جو درحقیقت بت جو تھے وہ شیطان ہی ہوتے ہیں شیطان پر ہی بھروسہ تھا اور اپنی قوت کے زوم میں شیطان کے دادے ہوئے وسوسے پر اپنی فتح کا وہ یقین کر بیٹھے تھے لیکن بدر کے میدان میں جب لڑائی شروع ہوئی تو انہیں مسلمان دگنے نظر آنے لگے تو شیطان کے دلائے ہوئے سارے وسوسے اور دلاسے وہ سب باطل ہو گئے بہرحال بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایات ہیں جن میں یہ شیطان کے انسانی شکل میں آنے کا ذکر ہے بہرحال جو بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور پھر اسی طرح یہ جو شیطان کے انسانی شکل میں آنے کی روایات ہیں یہ اتنی کثیر سمدوں کے ساتھ مروی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی وضاحت میں کوئی حدیث منقول نہیں ہے کہ شیطان کیسے آیا اور کیسے وسوسہ وسال یا انسانی شکل بن کے آیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منقول نہیں ہے ابن عباس عباص اللہ تعالیٰ علی جو روایات ہیں ان میں ذوف ہے لیکن وہ کثیر تعداد میں چونکہ سندے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت اور اصل ضرور ہے بہرحال یہ معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اگرچہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ شیطان نے واقعی انسانی وجود میں آ کر انہیں یہ کہا یا محض دل میں غرور پیدا کر کے انہیں دھوکہ دیا مگر قرآن مجید کے یہ جو الفاظ ہیں وہ قلعہ کم الومنڈاس کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے لوگوں میں سے اس کا یہ کہنا اور پھر قرآن مجید کے یہ الفاظ وہ ناکا سا ناکا سا کہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل بھاگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظالم انسانی شکل میں آیا تھا اور شیطان کا انسانی شکل میں آنا یہ کوئی وٹید نہیں ہے جیسا کہ حادیث میں کئی جگہ پہ مضبوط ہے ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں حملہ امر ہوا اور آپ نے اس کو شیطان کو پکڑا اور اس کا گلا کھونٹ دیا پھر سلیمان علیہ السلات وسلام کی دعا یاد آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے اسی طرح ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بھی جو غلے پر مقرر کیا تھا فطرانے پر فطرانے کے اناج پر ابو رضی اللہ تعالیٰ کو مخافظ اور شیطان آتا تھا چوری کر کے جاتا تھا وہ پکڑ لیتے تھے وہ منتے ترلے کر کے جان چھڑوا کے چلا جاتا تھا پھر جاتے ہوئے آیت تک بتا کے گیا تھا کہ آئی پڑھ لیا کرو تو شیطان قریب نہیں آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ وہ لیکن بات سچی کر گیا ہے معلوم ہے کہ شیطان انسانی شکل دھارتا ہے یہ بعید نہیں ہے کہتا ہے انی ترون میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے یعنی مجھے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے انی اخاف اللہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے محلت دینے کا وعدہ نہیں کیا قیامت تک کے لیے محلت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا بلکہ کیا کہا کہ تجھے محلت ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے قیامت تک کے لیے محلت دے ہم اپنی الہائیوں میں آسون جس دن وہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے اللہ نے کیا کہا انہیں کا مجل منظرین ٹھیک ہے تجھے محلت ہے کتنی یہ وضاحت نہیں کی اللہ نے جتنی بھی اللہ کے علم میں ہے بہرحال قیامت تک کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ابلیس نے فرشتوں کو دیکھ کر یہ سمجھا ہو کہ میری محلت کی مدت ختم ہو چکی ہے اور اس نے اس وجہ سے اللہ سے ڈرنے کا ذکر کیا ورنہ وہ ظالم اللہ سے کم ڈرتا تھا اللہ سے ڈرتا ہوتا تو اللہ کے سامنے اکڑتا تو نہ کہتا ہے امنی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں واللہ و شرید القام اور اللہ تو انتہائی سخت سزا دینے والا